السلام علیکم وسلم ویسو کے مائک چھوڑ دیں. دیں. جی اللہ صابرون عربی کو لے سنواتے ہیں صابرون عربی کو لے سنواتے ہیں نہیں نہیں انت سوال کریں تو نہیں نہیں نہیں انت سوال کریں کون سے سوال اللہ خلیہ اللہ اللہ لائل هانی. لائل هانی. لائل هانی. کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف کے سبق میں آ جائیے صرف کا سبق موتلی عین کے قاعده چل رہے تھے موتلی عین کے تین قاعده ہو چکے تھے بلکہ دو قاعده ہو گئے تھے دو قاعده ہو گئے تھے اب آگیا جی تیسرا قاعده جب ماضی جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ یا سبب عین کلمہ یا عین کلمہ یا جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ یا بس سبب اجتماع ساکنین گر جائے تو فا کو فا کلمہ کو دیا جائے گا یعنی ماضی سلاسی مجرت کا عین کلمہ یا ہو اور جیسے گر جائے تو پھر کیا کریں گے فا کلمہ کو کسرہ دیں گے مثال جیسے کہ بےنا بے انا بے اصل میں کیا تھا بیا انا تھا دیکھیں آپ ذرا ماضی کیا تھا بایا تھا اصل میں کیا زارابا جیسے ہم کہتے ہیں زارابا بایا تو اب دیکھیں ذرا میں اسی گردان کرتا ہوں اسی طرح بغیر تعلیل کیے ہوئے بھیا آ بایا بیا آ بیا او بایا ات بیا اتا بیا انا بیا انا ذربنا بیا ہے تو بیا انا ہوا جب بیا تھا تو دیکھیں کیا ہے یا متحرک ہے یا متحرک ہے ماقبل بھی فتح ہے یا کے اوپر دیکھیں زبر آر ان نما ہے ر ہے رہا ہے بس یا متحرک ہے ما قبل فتا ہے تو اس یا کو الف سے بدل دیں گے کون سا والا قانون سب سے پہلا قانون جو کالا والا قانون تھا اس کے تحت اس کو بدل دیں گے کس کے ساتھ الف کے ساتھ تو کیا بن جائے گا با نا با نا, با نا. تو کیا ہے با الف ہے اور عین ا इकट्ठे आ गए الف ساکن ہے تو عین بھی ساکن ہے دو ساکنین کو پڑھنا بڑا مشکل کام ہے دیکھیں اس کو پڑھیں ذرا با نا. تو عالف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا بانا بانا بن جائے گا جب بانا بن گیا اب کیا کریں گے کہ جی کل یا تھی یا کو حضف کیا گیا نا یا حضف ہوئی تو اس یا کو جب حضف کیا تھا اس کے سبب کیا کیا کہ فاقل میں کسرہ دے دیا تو بانا سے کیا بن گیا بے انا بے انا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے یہ قانون لگے گا تو گردان آئے گی اصل میں آئے گا بایا سے باآ با با با او بتا بی سارے قانون یہ جاری نمبر چار okay, جب ماضی سلاسی مجرت کا عین کلمہ واؤ بسبائی گر جائے اور وہ ماضی مقصور العین ہو تو فا کلمے کو کثرا دیا جائے گا نمبر دو قانون میں کیا تھا کہ وہ ماضی مق... ماضی مقصور العین نہ ہو نمبر دو کا جو تھا مطلع عین کا کہ ماضی مقصود العین نہ ہو اب وہی قائدہ ہے لیکن اب ماضی مقصول العین ہو جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ یعنی واو بس و اتماعی ساکن عین گر جائے اور وہ ماضی مقصود العین ہو تو فا کلمے کو کثرہ دیا جائے گا جیسا کہ خفنا خفنا اصل میں کیا تھا خوف نہ تھا خوف نہ تھا بروس نے سمے تو یہ کیا تھا خویفہ خویفہ سمینا سمیع سمیہ سمیع سمیعت سمیعت سمینا تو خویفہ خویفا خویف و خویفت خویفتہ خوفنا کیا ہو گیا خوفنا چھٹا سی گیا نا خوفنا تو ماضی کیا ہے عین کلمہ کیا ہے ہے مقصور العین ہے اب کیا ہوا دیکھیں واؤ متحرک ہے واؤ کیا ہے متحرک ہے ماں قبل اس کے کیا ہے فتح ہے ماں متحرک ہے ماں قبل کیا ہے فتح ہے کالا والا قانون لگے گا اس کو کس سے بدل دیں گے الف سے بدل دیں گے الف سے بدل گے پہلے قانون کے تحت تو کیا بن جائے گا خافنا خواف پھر کیا ہوگا دو التق... التقائے ساکنین ہو گیا جب التقاء ساکنین ہو گیا تو اب الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا خفنا خفنا جب خفنا بن گیا تو ماضی مقصر العین تھا اس لیے اس کو کسرہ دے دیا جائے گا کسرہ دیں گے تو بن جائے گا خفنا خفنا بن جائے گا ٹھیک ہے جی یہ خفنا بن جائے گا نمبر پانچ آ گیا قانون بڑے آسان بہت مزے کے قاعدے ہیں زبردست قسم کے قاعدے ہیں بہت مزہ آتا ہے آدمی کو پڑھنے سے نمبر پانچ جو واؤ مضموم اور یا مقصور ہو جو واؤ مضموم جو واؤ مضموم اور یا مقصور ہو یعنی واؤ ہو تو مضموم ہو یا ہو تو مقصور ہو اور اس پہلا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف ساکن ہو تو اس واؤ اور یا کی حرکت کو پہلے حرف کو دے دیں گے اس واؤ اور یا کی حرکت کو پہلے ہر کو دے دیں گے جیسے کہ دیکھیں یقولو یقولو اصل میں کیا تھا یکلو تھا یقولو اصل میں یکلو تھا تو Allah. یہاں جی بسم اللہ اب آگے جی جو واؤ مضموم اور یا مقصور ہو اور یا حرکت کو پہلے حرف کو دے دیں گے جیسا کہ کے اصل میں کیا تھا یکلو یون سرو یق وین سرو سرو وزن کیا ہے ین سرو تو واؤ مضموم ہے نا واؤ ما قبل ساکن ہے واؤ مضموم ہو ماہ قبل ساکن ہو تو اس واؤ کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے اس واؤ کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے تو سے کیا ہو جائے گا یکولو تھا اصل میں یکلو واؤ ساک... واؤ مضموم تھا ماہ قبل ساکن تھا تو آپ کیا کریں گے ز... واؤ کے ذمے کو ما قبل کو دے دیں جب یہ ماقبل کو دے دے گا تو یہ بیچارا خود کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا خود ساکن ہو جائے گا اپنی حرکت سے اس دوسرے کو دے دی تو کیا بن جائے گا یقولو یقولو اس نے قربانی دی نا تو کیا ہو گیا قربانی دی تو اس کو فائدہ مل گیا کیوں آسانی پیدا ہو گئی پڑھنے کے اندر اس کو ٹھیک ہے تو یقولو ہو گیا ویسے یکلو یک کو پڑھنا مشکل تھا اس نے قربانی دے کے جمع ماہ قبل کو دے دیا جب ماں قبل کو دے دیا تو اب پڑھنا بھی آسان ہو گیا یقول ایسے یا مقصور ہو یبیو یبیو اصل میں کیا تھا با یبیو اصل میں تھا یبیو یبیو یا یا مقصور تھا ماں کبل ساکن تھا تو یہ یا کو پڑھنا ہو تھا اس یا کہا کہ کسرہ میں ماکبل کو دیتا ہوں یا نے ماں کو کثرا دے دیا کسرہ کو دے دیا تو یا کو پڑھنا آسان ہو گیا تو کیا پڑھیں گے آپ یا بی یا بی ہو یا بھی کیا بن جائے گا یا بی ٹھیک ہے لیکن شرط کیا ہے وہ مضموم ہو اور یا مقصور ہو و مضموم ہو یا مقصور ہو ٹھیک ہے نا تو یہ واؤ مضموم ہو یا مقصور ہو ماقبل ساکن ہو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ اس طریقے سے ایسا کیجیے کو لو کہ اصل میں اب یہ ہوگا چلیں اب نہ سبق کی طرف آ جائیں